السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلامی کے سیدوں کا مرکز رحمانیہ کے سید اللہ علیہ بردی رحمانیہ مزید بورہ پیر کناچی نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیعات اعمالنا من یاده اللہ فلا مضللہ ومن یضلل فلا حادیلہ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 اعوذ باللہ من, الشیطان الرجیم من بسم اللہ الرحمن الرحیم وبینکون کتاب وقام انزی اجر المصلحی عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت سے ایک متفق علیہ حدیث ہے جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ایک بار سورج گرہن کا ذکر ہے فرماتے ہیں کہ خصوصت شمس علیہ عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں ایک بار سورج گرن ہوا تو آر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا صحابہ کے اپنے کام کا چھوڑ کر مسجد میں جمع ہو گئے کیونکہ اس موقع پر نبی نویر اسلام بھائی امر ہے حکم ہے کہ ہر کام چھوڑ کر نماز پڑھو فائی دور آئی تم شہی امن دال ایک <الصَّلَة> کہ جب تم سورج گرہن دیکھو یا چاند گرہن وہ کلی ہوئے جزوی ہو تم اپنے سارے کام چھوڑ کر نماز کی طرف لاچار ہو جاؤ جس طرح ایک اضطرار اور بے قراری کی کیفیت ہوتی ہے یہ کیفیت تمہاری ہونی چاہیے کہیں مسلم کی ایک حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ فصلہ ذکر اللہ بدوا رہی بستقفا کہ جب سورج گرن ہو تو تم جلدی کرو اور تمہارے اندر ایک بے قراری کی کیفیت ہونی چاہیے ذکر اللہ کی طرف اور دعا کی طرف اور استغفار کی طرف چنانچہ اس موقع پر بھی نبی علیہ السلام نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا صحابہ جمع ہو گئے حدیث میں آتا ہے کہ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام طویلا لہ من منصورد البقار نبی علیہ السلام نے ایک لمبا قیام کیا اتنا طویل قیام تھا کہ جیسے آپ نے سورہ بکرا پڑی سورہ بقرہ کی تلاوت کے بقدر آپ نے قیام کیا تھا اور پھر ثم رکع رکوع اینڈ طویل اور پھر آپ نے ایک لمبا رکوع کیا ایک طویل رکوع پھر رکوع سے کھڑے ہوئے پھر آپ نے قیام فرمایا لمبا قیام وہ ڈومر قیامل الاول تھا پہلے قیام سے کچھ چھوٹا مگر وہ بھی ایک طویل قیام تھا پھر آپ نے رکوع کیا اور وہ بھی ایک طویل رکوع تھا جو پہلے رقوع سے کوئی چھوٹا سا اور پھر آپ نے سجدے کیے یوں ایک رکاعت میں دو قیام اور دو رقو تھے ظاہر قرآد کے ساتھ اس طرح آپ نے چار رکاعت پوری کی اور جب آپ نے سلام پھیرا علم منصورا ہوا تجلت شم سورج گرہن ختم ہو چکا تھا اور سورج روشن ہو چکا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا کہ ان شمس بل قمر آیاتان آیات اللہ لا القسیفان یہ احد اہل ولا حیات سورج اور چاند اللہ رب العزت کی دو نشانیاں ہیں اللہ تعالی کی آیات میں سے دو آیتیں ہیں دو نشانیاں ہیں انہیں گہن کسی کے پیدا ہونے پر نہیں لگتا اور نہ کسی کے برنے پر بس اللہ رب العزت ان دو عظیم الحجم مخلوقات کے نور کو چھین لیتا ہے خواہ وہ کلی طور پر یہ جزوی طور پر میں تنبیہ کرنے کے لیے ایک حدیث کے ہے عدیت کی رفت کربادہ ہو اللہ عزت ان دونوں کو گرہن لگا کر اپنے بندوں کو ڈراتا ہے جو ہر ذر اللہ نقصہ اتنی بڑی مخلوقات بے نور کر سکتا ہوں ایک امر سے تو بھلا ایک انسان کی کیا طاقت ہے تمہیں مجھے ڈرنا چاہیے ہر حال میں یہ ایک خطبہ آپ نے اشاعت فرمایا اور فما کے ففا ادار و عیدم ضالح کا ففظ اور عید جب تم سورج گرن دیکھو تو تم نماز کی طرف بے قرار ہو جاؤ اور اپنے سارے اشغال ساری مہمات چھوڑ کر نماز کے لیے حاضر ہو جاؤ اور نماز ادا کرو جماعت کے ساتھ یہاں کچھ امور ہیں کچھ دروس ہیں جنہیں بیان کرنا ضروری ہے یہ حدیث عبداللہ بن عباس کی روایت سے ہے جن کا لقب حبر امت تھا حبر عبرانی لفظ ہے جس کا معنی عالم امت کے عالم جس کی جمع اخبار آتی یہ انہیں ایک امتیاز حاصل تھا ایک علمی شہرے کا بالخصوص تفسیر قرآن میں اور پیرمد اسلام نے دعا بھی کی تھی اللہ فقر الدین و علم حت اے اللہ عبداللہ کو دین کا فقیر بنا دے اور تفسیر کا عالم بنا دے اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے کو فقہ و تفسیر کا مقصد بنا دیا اور کم عمری میں ہی بڑے بڑے صحابہ کے ساتھ بیٹھتے اور صحابہ ان سے مشاورت کرتے ان کا شمار کثیر الروایت صحابہ میں ہوتا ہے اور علم اشتغال ان کی شہرت ہے یہ اس حدیث کے راوی ہیں تو یہ قصہ بیان کر رہے ہیں کہ رحمبر اسلام کے دور میں سورج گرن کر جو کہ اللہ رب العزت کی ایک ایسی نشانی ہے کہ اللہ تعالی اس کے ذریعے اپنے بندوں کو جوڑتا ہے ڈراتا ہے اور حق یہ ہے کہ بندے اس نشانی کو دیکھ کر نماز کی طرف ذکر دار کی طرف توبہ اور استغفار کی طرف بےقرار ہو جائیں آج تو سائنس نے ایسے آلات ایجاد کر دیے کہ پہلے ہی سے کرن کے اوقات کا علم ہو جاتا ہے اور اس کی تاریخ کا علم ہو جاتا ہے یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ایک قیانح حجت ہے تاکہ تم پہلے سے اپنے شیڈول کو مرتب کر سکو اور ان گھڑیوں کو بجائے سمندر کے کنارے پر جا کر سورج گرہن کے مشاہدہ کرنے کے اور لہب اللہ کرنے کے ان گھڑیوں کو اللہ کے ذکر اور طبع استغفار کے لیے مخصوص کر دو اللہ تعالیٰ ایک موقع فراہم کر رہا ہے اپنی یاد کا اپنے ذکر کر اور طول اور استغفار کرنے کا اس کے سامنے آہوزاری کرنے کا رونے کا قرآن پاک کی تلاوت کا نماز کا ایک موقع فراہم کر رہا ہے۔ جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور سورج گرہن کی نماز کا اہتمام کیا یہ جو آپ نے اشاد فرمایا تھا یہ دو اللہ کی نشانیاں ہیں سورج اور چاند انہیں گرہن کسی کے پیدا ہونے پر نہیں لگتا اور نہ کسی کے مرنے پر اس کا ایک سبب کتبل حدیث میں مر لی ہے در حقیقت اسی دن اللہ کے پیغمبر کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا تھا جس کا نبیر اسلام کو بڑا ملال تھا رنج تھا بیگا آپ کا تقریباً ڈیڑھ سال زندہ رہا اور پھر فوت ہو گیا بلکہ اس کی جان بھی آپ کی جھولے میں نکلی اور اللہ کے پیدمبر اس کو بچا نہ سکے کیونکہ آپ کو کوئی اختیار حاصل نہیں آپ کے سارے بیٹے فوت ہو گئے اور آپ کسی کو بچا نہ سکے ابراہیم چونکہ ڈیڑھ سال تک زندہ رہا ایک انسیت اور محبت پیدا ہو گئی جب اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھی تو اللہ کے بلمبر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا اور آپ کی زبان پر یہ الفاظ تھے کہ اندر عین و مانپور اللہ مایوغ ربن وہ اللہ ب فراقے کا یوج براہ مر محضون کہ دل میں رنج ہے اور آنکھوں میں آسوں ہیں مگر زبان سے ایسا کچھ نہیں کہیں گے جو ہمارے پروردگار کو ناراض کر دے زبان سے وہی بات ہوگی جو اللہ کو رادی کر دے میرے بیٹے ابراہیم تیری جدائی کا ہمیں دکھ بہت ہوگا اسی دن آپ کے بیٹے کا انتقال ہوا اسے دن سورج گرن ہوا لوگوں نے ایک بات اڑا دی اور پھیلا دی کہ سورج گرن کسی مشہور شخصیت کے پیدا ہونے پر یا کسی مشہور شخصیت کے فوت ہونے پر لگتا ہے یہ افواہ مدیلے میں گردش کرنے لگی تب نبی علیہ السلام نے نماز کے بعد یہ خطبہ ارشاد فرمایا یہاں ایک قابل غور یہ ہے کہ وہ آپ کا بیٹا فوج ہو گیا اور آپ بہت ہی رنجیدہ تھے افسردہ تھے مگر آپ کی نماز کا اہتمام کیسا تھا لمبا قیام لمبا رقوق دو دو رقوق دو دو قیام ایک ہی رفاق تو یہی سچ دیں سورہ بقرا کے برابر قیام اور پھر آپ کا وضاحت کرنا کہ سورج گرہن یا چاند گرن کسی کے پیدا ہونے یا مرنے پر نہیں لگتا اگر آپ خاموش رہتے اسے بھی ایک شہرت حاصل ہو رہی ہے اور لوگ آپ کے بیٹے کو روز عمار میں شمار کر رہے ہیں بڑے لوگوں میں کہ سورج گرہن بڑے لوگوں کی وفات پر ہوتا ہے یا پیدائش پر ہوتا ہے تو آپ کے بیٹے کو عظمت مل رہی تھی لیکن مسئلہ عقیدے کا تھا اللہ کے پیارے بےغ محمد الرسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقف کی وضاحت کی باقی بیٹا بڑا عظیم القدر ہے عظیم الشان ہے نبی الاسلام کا فرمانے کا العائش ابراہیم لکان صدیق النبی میرا بیٹا ابراہیم اگر زندہ رہتا تو اللہ کا سچا نبی ہوتا اس قسم کی بات تین شخصیات کے لیے ثابت ایک عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اللہ بعد نبی لکانا عمر بالخط اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا عمر بن خطاب اللہ کے نبی ہوتے یہ ان کا مقام اور ان کی عظمت دوسری شخصیت جناب علی بن نبی طالب رضی اللہ عنہ فرمایا تھا کہ انت من بے منظرت ہارون ابی موسا اللہ انہبی آبادی یا علی تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسا علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام تھے علی عبی الانو کو ہارون علیہ السلام تشبیح دی گئی فرمایا کہ لیکن معاملہ یہ ہے کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں ہوگا نوبر کا سلسلہ بند ہو چکا ہے ختم ہو چکا ہے لیکن پیارے پہ کی صحبت آپ کی تربیت اور تعلیم سے ایسی شخصیات پیدا ہوئی جن میں یہ صلاحیت تھی مگر پرگر نگار کا قانون اٹل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے لا نبی عبید الخادم النبی یہ تو ان کی عظمت تو مسلم ہے لیکن آپ صرح نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا مسئلہ عقیدہ کا زن اور ایک اشتراک اور جو غلط ایک بات پھیل رہی تھی اس کا تلا کمع کیا تاکہ ایک صافی عقیدہ لوگوں کو حاصل ہو اور کسی وجہ سے کسی اعتبار سے غلط عقیدہ قبول نہ کر لیں اور اس کو رواج حاصل نہ ہو سکے پرواہ دیا کہ یہ سورج چاند اللہ کی نشانیاں ہیں انہیں گرہن کسی شخصیت کی موت یا حیات سے نہیں ہوتا بلکہ اللہ کے عمر سے ہوتا ہے مقصد بندوں کی تخویف ہے ان کو ڈرانا تاکہ بندے سدھر جائیں اپنی معصیتیں چھوڑ دیں کہ وہ خالق و مالک اور وہ جبار و قہار اتنی بڑی مخلوق کو ایک امر سے اس کا نور صنب کر سکتا ہے تو ہماری کیا حیثیت ہم ان معیتوں سے بعد آ جائیں اور اپنے پروردگار کی ہدایت پر کمر بستہ ہو جائیں یہ ایک مقصد ہے حدیث میں کچھ اور باتیں بھی مجبور ہیں جب آپ خطے سے فارغ ہوئے تو صحابہ کرام نے نبی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ شیئن تم رعنا کا تناول تشینس السلم نے آپ کو دیکھا نواز میں کہ آپ آگے بڑھے اور اپنے ہاتھ سے کوئی چیز پکڑنا چاہیے پھر پیچھے ہٹ گئے یہ کیا قصہ ہے رسول پرسود نے اشارت فرمایا کہ الجنہ میں نے اپنے سامنے جنت دیکھی تھی جب میں آگے بڑھا یہ سوچ کر آگے بڑھا تھا کہ ایک ہوش ہے جنت کے پھلوں کا توڑ لو تمہیں دکھانے کے لیے تمہیں کھلانے کے لیے مگر پھر میں ایسا نہ کر سکا پھر پیچھے ہٹ گیا کیونکہ جنت کی نیم تھے مرنے کے بعد نصیب ہوں گی کچھ بندوں کا استثناء ہے لیکن عمومی قاعدہ یہی ہے کہ جنت کا داخلہ جنت کی نیم تھے یہ موت کے بعد ہے زندگی میں اکا دکا واقعات موجود ہیں جیسے مریم علیہ السلام کا واضح انہ کی حادثہ ذخری علیہ السلام پوچھ رہے ہیں یہ پھل تمہیں کہاں سے ملے پالت حرحم اسی طرح علیہ السلام کے صحابہ میں سے جناب خبیب رضی اللہ عنہ جو قید کر لیے گئے تھے ذرا حقیقت انہوں نے میدان بدر میں ایک بڑے مشرق کو قتل کیا تھا تو کسی طرح یہ کو قریش و کے ہتھے چڑھ گئے انہوں نے قید کر لیا اور مہنگے داموں جس کو انہوں نے قتل کیا تھا اس کے بیٹوں کو فروخت کیا مہنگے داموں انہوں نے قید کر دیا تاکہ کسی مناسب وقت میں ان کو سلیب پر لٹکا کر اپنے باپ کے قتل کا انتقام لے لیں اس گھر کے ایک خاتون کا بیان ہے وی مار تو اسیر المسل ہو اللہ کی قسم میں نے ایسا قیدی کبھی نہیں دیکھا کیوں کا منہ تھا بند گھر کی کوٹری جو کہ مقفل تھی اس میں یہ بیڑیوں میں جھگڑا ہوا تھا سنگلوں میں جھگڑا ہوا اور گھر کی کوٹری کے اندر وہ بھی مقفل ہے گھر بھی مقفل ہے اور باہر لوگوں کا پہرا بھی ہے ایک بار میں نے اس کے کمرے میں جھاکا تو اس کے ہاتھ میں تازہ انگوروں کا خوشہ تھا مکہ کی منڈیاں فروٹ سے خالی تھیں اسے یہ پھل کہاں سے مل گئے ان رزق رادا کا اللہ یہ اللہ کا رزق تھا جو اللہ نے عطا فرمایا یہ کچھ استثنائی واقعات ہیں پیارے بے محمد الرسود اللہ علیہ وسلم روہے میں مثال کیا کرتے تھے اور آپ کا فرمان ہے کہ اتنی ابھی ابن یسقین میں تو راج اس طرح گزار کہ میرا پرور دار مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے تم میں سے کون مجھ جیسا ہے تم مثال نہ کیا کرو یہ کچھ اسنا اس سے عورتیں ہیں تو آپ نے وہ خوشا چھوڑ دیا فرمایا کہ لو اخن تو ہوں کل تم من ہو ماں باقیات اگر میں وہ خوشہ لے تھا اور تمہیں دے دیتا اور تم کھانا شروع کرتے تو کھاتے ہی رہتے کھاتے ہی رہتے قیامت کے قائم ہونے تک وہ پھل ختم نہ ہوتے وہ ایک ہی گچھا قیامت کے قائم ہونے تک موجود رہتا اور کبھی ختم نہ ہوتا یہ جنت ہے غیر مجدود جس کی ہر عطا ہمیشہ جاری اور قائم رہے گی کبھی اس میں نہ ہو ہوگا ہمیشہ ہر چیز ملتی رہے گی میسر رہے گی ایک خوش ہے پوری دنیا کھاتی رہے گی قیامت کے قائم ہونے تک یہ جنت ہے جو صالحین کا ٹھکانہ اور یہ فرامین تشریق اور ترغیب کے لیے ہیں اس چند کو حاصل کرنے کے لیے تبودہ کی جائے کوشش کی جائے اور اس حدیث میں دراوے کا ایک پہلو اور بھی موجود ہے یہ تو سورج گرن کا ذکر کیا پھر رسول اللہ اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا برا النار میں نے آگ بھی دیکھی جہنم بھی دیکھی ہمارا یہ تو من برن کل یوم من برن اب تو افدار میں نے آج تک اس سے زیادہ ڈرونا اور خوفناک منظر نہیں دیکھا اس دیوار پر میں نے جو میرے سامنے ہے میں نے جہنم دیکھی آگ دیکھی اور آگ کے شعلے دیکھے اتنا محیب اور خطرناک اور خوفناک منظر میں نے آج تک نہیں دیکھا اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ جنت اور جہنم پیدا ہو چکے ہیں اور یہ بھی اللہ رب الجد کی رحمت اور اس کی تخویف کے آسار جنت بن چکی اور جہنم بھی پیدا ہو چکی ہمیں یہ خبر دی گئی تاکہ اس جنت کے لیے شوق اور بڑھ جائے کہ اللہ تعالی نے اس کو تیار کیا ہوا ہے اور جہنم بھی تیار ہے شولہ مار رہی تاکہ اس سے ڈر اور خوف ہمارے اندر پیدا ہو ایک گمراہ طائف معتزلہ وہ اس شرعی موقف پر اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جنت اور جہنم قیامت کے دن ہی بنیں گی اس وقت تیار نہیں ہے بقول ان کے صدیوں پہلے ان کا تیار ہو جانا اگست ہے بے مقصد اور بے فائدہ ہے جنت تیار ہے اور اس سے انتفاع اور فائدے کی کوئی شکل نہیں اور جہنم تیار ہے اور اس سے کسی کو ضرور نہیں پہنچ رہا بے مقصد یہ تیاری ہے اور لذب ہے عدد ہے مگر ان کا یہ شبہ بالکل باطل اور فضول ہے اللہ تعالی نے جنت و جہنم پیدا کر دی اور ہمیں خبر دے دی تاکہ جنت کا شوق اور رب اور جہنم کا خوف ہمارے اندر پیدا ہو کہ پربرت بار کی رحمت آپ دیکھیے کہ وہ جنت جس سے اصل انتفاع قیامت کے دن ہوگا وہ صدیوں پہلے اللہ نے تیار کر دی اور جہنم بھی تاکہ جنت کی جو سجو ہو اور اس کی طلب کی شدت ہو اور جہنم کے خوف کی شدت ہو دونوں تیار پیارے فیرمر محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے مہراج کے واقعے کا بیان کیا فرمایا کہ فتلاۃ الجن فرعیت و اکثر احل فقرا فصل و فرعیت و اکثر اہل نثار میں نے جنت میں جھانکا تو جنت میں فقیر زیادہ تھے اور مالدار گند اور جہنگل نے جھانکا تو جہنم میں عورتیں زیادہ تھیں اور مرد کم تھے اس حدیث میں بھی آپ سب نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں نے نماز کے دوران جنت کو دیکھا جہنم کو دیکھا جنت کے خوشہ میں نے لینا چاہا تاکہ تمہیں دکھاؤں اور کھلاؤں اور اگر لے آتا تو رہتی دنیا تک تم کھاتے جہنم بھی دیکھے اور آگے آپ نے ارشاد فرمایا کہ پر آئی اکثر اہل حنصا جب میں نے جہنم دیکھی تو میں نے کیا دیکھا کیا مشاہدہ کیا کہ جہنم میں عورتیں زیادہ ہیں عورتوں کی تعداد زیادہ ہیں باوجود کہ عورتوں کا جنت کو پا لینا آسان المردی السلت خمسا وسامت شاہراہتا اقبال وہ منت فرج ہے فلتد خود من باب جنت شاد ایک عورت اگر پنج وقتہ روازوں کی پابندی کر لے رمضان کے روزے رکھ لے اپنے شوہر کی فرما برداری کر لے اور اپنی عزت کی حفاظت کر لے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیں گے کہ جہاں سے چاہو داخل ہو جائے انتہائی آسان امر مردوں کی مریض مردوں کی بے تحاشہ ذمہ داریاں جہاد کرنا کمانا اور کمانے پر نظر رکھنا کہ ایک ایک پیسہ حلال کر دو لاید جنت الحم النبادم الحرام جو گوشت یا خون رزق حرام سے بنتا ہے وہ جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا الحم النبی نوادم من حرام فالنار اولا بھی جو گوشت رسکے حرام سے بنتا ہے اس کی حقدار جہنگم کی آگ ہے تو ایک مرد کی جی تو بڑی ذمہ داری ہے پھر دعوت کا محاذ مردوں کے لیے عورتیں دائی نہیں ہوتی کہ اس طرح وہ ٹی وی اور ریڈیو پر آئیں اور دعوتی پروگرام کریں عورتیں دائی نہیں ہوتی کہ یورپ میں گھومتی پھریں خجو نے دعوت کو لے کر یہ مردوں کا فریضہ ہے اور مردوں کا کام ہے تو مردوں کی ذمہ داری داریاں بے بحث ہے اس کے مقابلے خواہ فرمایا کہ چار کام کر لیں اللہ تعالی جنت کے آٹھوں دروازے کھول دے مگر اس کے باوجود فرمایا کہ میں نے جہنم میں دیکھا تو عورتیں زیادہ تھیں صحابہ نے ایک سوال کر لیا وہ بھی میں یار سود اللہ یارسود نا شکریہ کی بنا کو ہابا نے پوجی یقفرن بلا اللہ تعالی کی ناشکری کریں گے اللہ تعالی کی ناشکری کی بنا پر ربا کہ نہیں یقفرد الشیر یقفردل احسان اپنے شوہروں کی ناشکری کریں گے اور شوہروں کے احسانات کی ناشکری کریں گے اس بنا پر عورتیں جہنم میں زیادہ جائیں گی علاحدہ تھا رات میں ان کا شہیہ عالت مار آئی تو فی کا خی رنگ عورتوں کا معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ زمانہ بھر ان پر احسان کریں کھلائیں پلائیں پہنائیں اور کبھی کوئی انیس نیز ہو گئی تو اونچ نیز ہو گئی تو جھٹ سے کہہ دے گی کہ جب سے تیرے گھر آئی ہوں میں نے کوئی خیر نہیں دیکھی کوٹے نصیب میں کوئی خیر نہیں دیکھے ایک ہی جملہ اس حدیث سے شوہر کا مقام بازی ہوتا ہے کہ جو خاتون ایک بار شوہر کو یہ کہہ دے نہ شکری کا جملہ تو اللہ تعالی بے پرواہ ذات اسے جہنم میں ڈال دے گا تو فرمایا کہ میں نے جہنم میں عورتیں زیادہ دیکھی اور مرد کم دیکھے یہ وہ طویل حدیث اس میں بہت سے دروس ہیں بہت سی عبرتیں ہیں اور بہت سی نصیحتیں ہیں اللہ تعالیٰ ایسے مواقع دیتا ہے کہ بندے اپنے پرورزگار کے سامنے گرگڑائیں اور آجزی کریں روئیں اس کا ذکر کریں لیکن یہ موقع بھی ہم کھو دیتے ہیں اور ایسے مواقع بھی ہم تفریحات کی نظر کر دیتے ہیں مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے مخصوص چشمے پہن کر اور سمندر کے کنارے پر خاص طور پہ جمع ہونا اور سورج اور چاند گرن کا مشاہدہ کرنا یہ تو تخلیف اور تحدیر ہے اللہ اپنے بندوں کو جھنجھوڑتا ہے اور جنجوڑنے کی اور بہت سی فصرتیں موجود ہیں بندوں پر مرض کا آنا تکلیف کا آنا کاروباری نقصان کا ہو جانا سب چند جھوڑنے کی شکلیں مقصد ایک ہے اور وہ فکر اللہ ہے اب بھی پلٹ ہو اپنے پربردگار کی طرف آ جاؤ رجوع کر لو سلا کر لو اپنے رب سے معصیتیں چھوڑ دو گناہ چھوڑ دو مگر ہم یہ مواقع بھی کھو دیتے تھے کوئی دارمی تکلیف آ گئی کاروبار میں گھاٹا پڑ گیا ہمیں جادو کا شبہ ہوتا ہے چلو کسی درگاہ پر پلیٹے لکھوا کر لاؤ تعویذ لکھوا کر لاؤ جو موقع اللہ نے فراہم کیا کہ اس کا ذکر کریں اس کو یاد کریں اسے ہم نے ان خرافات لکھو کھو دیے فلاں حضرت جی کے پاس جاؤ وہ زعفران سے پلیٹوں پر لکھ کر دیں گے ان کو گھول گھول کر پیگے اور تعویز باندھیں گے لٹکائیں گے حالانکہ یہ ساری بدترین بن رہتے تھے بجائے اسے اس گدا کا ذکر کریں ہم ان مہمات کو بھی بدائت کی نظر کر دیتے ہیں اور اپنے پروردگار سے اور دوری پیدا کر لیتے ہیں اس کے غزب میں اور اضافہ کروا لیتے ہیں اضافے کا موجب بن جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کے مواقع ہیں جو اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے اور فراہم کرتا ہے کہ اب بھی میری طرف پہل چاہو رجوع کر لو اور توبہ استغفار کر لو ففز و الا ذکر دعا ہی بستفار کہ اللہ کے ذکر کی طرف نبکو اور دعا اور استغفار اب تو بہت سے شور دع استخارے کے سینٹر کھول کر بیٹھے ہوئے کوئی کام آپ نے کرنا ہے بڑا ہو چھوٹا ہو اہم ہو غیر اہم ہو ایک بار استخارہ کر دو یہ بھی ایک موقع تمہیں حاصل ہے اپنے رب کو یاد کرنے کا یہ بھی ہم نے کھو دیا ان بیروبیوں کی نظر کر دیا ان کی جیبیں بھرتی ہیں ان کی چاندیاں بنتی ہیں پر ہمیں احساس تک نہیں ہوتا ایک بندہ افریقہ میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ پاکستان میں استخارہ کروا رہے ہیں اور لبحات میں وہ اس کی کیفیت اور اس کی حالت بتاتا ہے یوں علم ہے اب کا دعوی ہمیں احساس نہیں کہ یہ سارے جادوگر ہیں اور جادو سیکھنا سکھانا کرنا کرانا اور جادو اگر ہو جائے تو جادو کے ذریعے اس کی کاٹ کرنا سب کفر ہے یہ مواقع اپنے دگار کو یاد کرنے کے ہیں اس کی طرف لاچار ہونے کے ہیں اس سے پناہ طلب کی اللہ اللہ رحم فرمائے جناب ابو عنہ وہ امت کی طرف سے ایک عظیم جزا کے مستحق ہیں نبی لسلام کی ایک حدیث نقل کرتے ہیں صحیح مسلم میں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جانا سراہد کو پھر تشہد الخیر فلحر بین جب تم میں سے کوئی شخص تشہد اخیر میں بیٹھے نماز میں آخری تشہد تو اللہ تعالیٰ کی چار چیزوں سے پناہ طلب کرو ایک حدیث میں اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم ان چار چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے جو سید والے آدم جن کے لیے قدم قدم پر بشارتے ہیں نویدیں ہیں جنت کی بشارتیں اللہ کے رضا کی بشارتیں وہ بھی مستر ہیں لاچار ہیں اپنے خالق اور مالک کی پناہ کی طرف اس وقت تک سلام نہ پھیرتے جب تک ان چار چیزوں سے اپنے پروردگار کی پناہ نہ طرف کر لیتے اور آپ کا فرمان کہ فلیاست بلّہ نے ہر بھائی کہ چار چیزوں سے اللہ کی پناہ طرف کرے بل یہ خود اور یہ کہ میں تیری پناہ طرف کرتا ہوں عذاب خبر سے تو میرا آزاد اور جہنم کے سے میرے فطرت المحیا اور زندگی اور موت کے فتنے سے میرے شر خطرت المسحد اور دجال کے فتنے کے شر سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں یہ چار چیزیں ان چار چیزوں سے اپنے پرور کی پناہ طلب کرتا ہوں بال محد سین یہ مذہب ہے کہ تشہد میں یہ دعا فرو ہے کیونکہ فلیاستہ ایک امر کا سین ہے اور یہ لام لام امر امر وجوب کے لیے باہر کے ایک چمہور کا موقف اس کے برعکس ہے مگر بطور خاص امام مکھر علماء تھا عید میں سے اگر ان کا یہ فتویٰ تھا کہ اگر کوئی یہ دعا بھول جائے تو نماز کا یہ اعادہ کرے کہ تفرد اور شدود ہے لیکن قرائم کو جمع کرنے سے استحباب تو ثابت ہوتا ہے لیکن فرضیت نہیں یہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے اور اپنے پرمپردگار سے اس کی پناہ الگ کرنی چاہیے ان چار چیزوں سے یہ شر ہے انتہائی موروی اور خطرناک انتہائی الگناک یہ ہمیں تعلیم دی گئی جس کا ہم بطور خاص اہتمام کریں اور جو پیغمبر اسلام نے اس حدیث میں جہنم کا نقشہ پھینچا کہ مار عید اگر یوم مندرم تب تو افزا کہ میں نے آج تک اس سے ڈراؤنا اس سے محیم اور خطرناک منظر نہیں دیکھا اللہ نے مجھے جہنم دکھائی دی انتہائی محیم منظر اس حدیث کو سامنے رکھیں بلکہ اسی حدیث میں بعض رحتمی ہی الفاظ ہیں کہ لو تھا تم کلیلہ بلا بکئی تم کثیرا کہ آپ نے خود میں ارشاد فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تمہاری ہنسیاں بند ہو جائیں اور تم مستقل اپنی آنکھوں سے آنسو بہانے بیٹھ جاؤ رونے بیٹھ جاؤ جو, جو, جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جان لو اسی لیے پیارے پہلو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عادمی مبارکہ کیا تھی کانا اکثر صحیح کہیں تبسم کہ اکثر آپ کا ہنسنا تبسم تک محدود تھا مسکرانے تک ایک ریز میں آپ کا فرمان ہے کئی فانقد الطبا سور اسب ہوں میں تمہیں کیسے خوش دکھائی دوں مجھے یہ بات معلوم ہے کہ سور پھونکنے والا فرشتہ اپنے منہ میں سور دبائے کھڑا ہے اور اپنے بربردگار کے امر کا منتظر ہے جب وہ سور پھونک دے کر سارے کام بہتر ہو جائیں گے حتیٰ کہانا کھا رہا ہے لقمہ اس کے ہاتھ میں ہے اسے منہ کی طرف بڑھا رہا ہے تو وہ لقمہ منہ میں داخل نہیں کر سکے گا دو شخص ایک تھان پھیلائے کپڑے کا سودا کر رہے ہوں گے وہ سودا مکمل نہیں کر سکیں گے جب یہ سور گھونک دیا جائے گا پرمایا کہ جسے یہ حقیقت معلوم ہو وہ کیسے خوش ہو کیسے ہنسے نبی الاسلام کو یاد ہے تو میں دو یا تین دن ایسے آئے اوقات ایسے آئے کہ آپ کھلا خل کے ہسے وہ بھی دینی مسائل بیان کرتے ہو کھل خل کھلا کے ہنسے اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کی داریں دیکھ لی مگر اس کے علاوہ اکثر آپ کا ذہن تبسم تک محدود تھا بجائے یہی اللہ اکبر خاجن مالک جہنم کا خاصم جب معاج کے موقع پر سے ملاقات ہوئی تو اللہ کے پیارے پہ حمد نے یہ بات نوٹ کی کہ ہر فرشتے نے مسکراہ کے اللہ کے نظم کا استقبال کیا مگر مالک تو پنڈا مسکرائے مسکراہٹ گویا گویا اس کے چہرے پر ہے ہی نہیں لبی لسلم جو ان سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے ہر فرشتے نے بڑی محبت اور مسکراہٹ سے میرا استقبال کیا سوائے مالک کے فرمایا کہ جہنم کا داروہا ہے جس نے جہنم کو دیکھ لیے جب سے دیکھا ہے ہنسنا بھول گیا اللہ رب العزت کا آزاد کتنا ہولناک کتنا شدید اور کتنا کرب ڈالنا کہ اس سے زیادہ ہولناک منظر میں نے نہیں دیکھا اور یہ بھی دیکھا کہ جہنم میں عورتیں زیادہ ہیں تو کتنا شدید یہ عذاب ہے اس سے بچو کو ان کو سکم نارا اس سے بچاؤ ضروری جس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ دعا ہر نماز میں پڑھی جائے اللہ کے پیارے پیغمبر کا فرمان ہے جب تشہد اخیر میں درود شریف پڑھ لو تو چھان چھان کر دعائیں کرو یہ قبولیت کا وقت ہے قبولیت کی گھڑی پھل یا تخیر میں نے چھانٹو اور دعائیں مانگو اللہ پاک قبول فرمائے گی تب تبھی آپ نے اس اہم موقع کے لیے اس دعا کا انتخاب کیا اس کی تشریح انشاءاللہ اگلے جمعے پیش کریں گے اللہ پاک مجھے اور آپ کو توفیق دے عمل صالح کی اعمال اطاعت کی اللہ تعالی ہمارے دلوں کو تقوا سے اپنی طرف عنابت اور رجوع سے بھر دے ہمیں معصیتوں سے بچائے اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے بچائے ہماری زندگی کو تقوا اور تہارت سے مرقع کر دے مزین فرما دے اور اپنی اور اپنے پیارے بیعمبر کی اطاعت سے ہمارے اعمال کو مزین فرما دے عقیدہ صرف صالحین عقیدہ صافیہ صلی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو منبر فرما دے عقول قولی حادثہ بس وخر اللہ علی واہر الابان الحمد اللہ